اب اگر پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو میرے سے پوچھا کہ تم پاکستان کی ریاست کو کیسے ڈیفائن کرو گے کیا ہے پاکستان کی ریاست میں نے کافی سوچا پھر میں نے کہا پاکستان از اے جیلی اسٹیٹ جیلی ایک بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے چیز جس میں ایک آئس کریم کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ نہ تو وہ سالڈ ہوتی ہے نہ وہ ٹھوس ہوتی ہے اور نہ وہ پانی بن کے بکھرتی ہے لیکن مسلسل ہلتی رہتی ہے اور اسی لیے پاکستان ایک جیلی اسٹیٹ ہے یہ جیلی کی طرح نرم بھی ہے اور مضبوط بھی نہیں ہے ٹھوس بھی نہیں ہے اور ایٹ سیم ٹائم یہ ٹوٹ کے بکھر بھی نہیں رہی ہے. اور یہ مسلسل اگر آپ دیکھیں اس ریاست کو اس ماچرے کو غور سے تو اس میں ہر وقت ایک عدم استحکام ہے ایک ہلچل ہے ایک حلفشار ہے اور پچھلے ستر سال سے ایک حکمران طبقہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور عظیم بنانے کے بجائے انہوں نے پاکستان کو ذلیل بنا دی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دانشور صاحب کا بائیں بازو کے اور نیشنلسٹ پاکستان ٹوٹ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے نہ یہ ٹوٹتا ہے نہ یہ جڑتا ہے نہ یہ چلتی ہے نہ یہ رکتی ہے نہ اس میں حرکت ہے نہ اس میں جمود ہے اور اس قسم کی جو ایک کیفیت ہے وہ اس مخصوص اس کی تاریخی وجوہات ہے اور معاشی اور اقتصادی بنیادیں ہیں جن پر یہ معاشرہ کھڑا اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان کا جو جنم ہے وہ ایک بڑی خونریز بورشن تھی کہ ایک طرف بریکفاسٹ ٹیبل پہ ایک میٹنگ میں طے کیا گیا تقسیم کو اور دوسری طرف ایک انقلاب کو زائل کرنے کے لیے اس ملک کو تشیل دیا گیا یہاں پر بہت سارے تاریخ کے ایسے روشن پہلو ہیں جن کو تاریخ کے اوراق سے غائب کر دیا گیا مثلاً اس بر صغیر میں جو چلنے والی بڑی تاریخیں ان میں ہمیں کسی حد تک اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے لیکن ہمیں اٹھارہ انیس سو چھیالیس میں تو یہاں پر ایک جہازیوں کی بغاوت ہوئی تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد اور اگر آپ غور کریں تو دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا میں خاص کر کے نو آبادیاتی دنیا میں عوام کا ایک اتنی بڑی بغاوت کا ابھار تھا پورے کرے عرض پر کہ سلطنت روم کے ان کے بعد جو انسانیت کی جلگار تھی اس کے بعد سب سے بڑی جو اپ پرائزنگ تھی اپ سرچ تھی ہیومن ریس کی نسل انسان کی وہ ہمیں دوسری عالمی جنگ کے بعد نظر آتی اس میں ہمیں یورپ میں انقلابات نظر آتے ہیں گریس کا ریولیوشن ہے اٹلی کا ریولیوشن ہے ایسٹرن یورپ کے ریولیوشن ہے برطانیہ میں فوجی بغاوتیں ہیں فرانس میں ریولیوشنری موومنٹ ہمیں افریقہ میں بڑی تحریکیں نظر آتی ہیں الجیریا میں ایفلن کی موومنٹ تھی موراکو میں مصر میں جمال عبد الناصر کی جو ایک تحریک تھی شام میں جو بات سوشلسٹ پارٹی کی موومنٹ تھی عراق میں جو کمیونسٹ پارٹی کی موومنٹ تھی پورے مشرق وسطہ میں ایک انقلابی طوفان تھا ہمیں ایشیا میں اگر ہم آئیں تو ہمیں چین کا انقلاب اس دوسری عالمی جنگ کے بعد آتا ہوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے 1949 کے جو ریولوشن جو ماؤ نے ریڈ کیا تھا اس طرح ویٹ نام کا ریولیوشن ہے لے آفس کا ریولوشن ہے کمپوشیا کا ریولوشن ہے برما میں ریولوشنری موومنٹ تھی اور اسٹیٹ اوور تھرو ہوئی تھی اسی طرح سنگاپور کو کاٹا گیا ملیشیا میں انقلاب کو روکنے کے لیے تو ہمیں ایک انقلابی ایک سرخ نظر آتی اس دور میں جو 1943 44 کے بعد جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اس کے بعد طوفان نظر آئے اب اس عہد میں جب چین سرخ ہو رہا تھا جب ایشیا سرخ ہو رہا تھا اس وقت برے صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور وہ تحریک اتنی شدید تھی کہ اس تحریک کو روکنے کے لیے برطانوی سامراج نے اور یہاں کے جو مقامی حکمران تھے انہوں نے ایک کردار کیا اس کو چیرنے میں اور دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ برے صغیر کی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی اس نے سٹالن کے احکامات پر جبری احکامات پر وہ پوزیشنیں اپنائیں جن سے برے صغیر میں انقلاب کو صرف روکا نہیں گیا اس کو مذہبی بنایا پر کاٹ کر چیر دیا اور اس عہد میں اس دور میں جب پوری دنیا میں ایسے انقلابات چل رہے تھے تو بر میں جو انقلابی بغاوت ہوئی تھی جس کو برٹش انڈین رائل انڈین نیوی کے جو ملاؤں نے شروع کی تھی وہ پھر رائل انڈین ایئر فورس میں گئے رائل انڈین آرمی میں گئی پھر ٹیکسٹائل مزدوروں نے حصہ ریلوے کی اسٹرائکس ہوئیں پورے ہندوستان کو جام کی اور, اور یہ کسی اور نے نہیں تسلیم کیا جو اس وقت وزیر اعظم تھا برطانیہ کا کلیمنٹ ایکٹل اس نے انیس سو چھتر میں بنگال میں گورنر تھا مغربی بنگال کا اس کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب ہم یہاں سے گھر جا رہے تھے اور فوراً ہم نے جو آزادی اٹتالیس سو انچاس میں ہم نے دینی تھی ہم نے فوراً دے کر یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اس کی وجہ نہ گاندھی تھا نہ مسلم لیگ تھی گاندھی کی کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی ہمیں اس سے کوئی پروائی نہیں تھی وہ کچھ نہیں تھی ہمارے لیے ہمیں دو چیزوں نے بغاوت پورے ہندوستان کو جام کر دیا پورے برے میں انقلاب کی کیفیت پیدا کر دی اور دوسرا جو انڈین آئی نے جو انڈین نیشنل آرمی تھی جس میں بغاوت ہوئی تھی جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قیادت میں انڈین برٹش آرمی میں بغاوت ہو گئی تھی برطانوی خلاف وہ ایسے دو واقعات تھے جن سے ہماری طاقت ٹوٹ گئی تھی اور ہمارے میں اور صلاحیت نہیں رہی تھی کہ ہم بر صغیر پر اپنا جو کمانڈ ہے جو حکمرانی ہے اس کو قائم رکھ سکتے اور اس لیے ہم یہاں سے گئے تھے اور پھر اس کو کاٹنے کا اس تحریک کو چیرنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر انگریز, انگریز سامراج اس کیفیت میں واپس چلا جاتا کہ بر کی تقسیم نہ ہوتی ناو تو پھر اگر وہ جو, جو, جو یونائٹڈ سٹرگل, سٹرگل, سٹرگل تھی جس میں مثلا جو جہازیوں کی بغاوت, بغاوت, تھی بغاوت تھی اس میں جو باغیوں کی کمیٹی تھی جو انقلابی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں تین لوگ تھے جو اس کا چیئرمین تھا اس کا نام تھا سید نور خان جو اس کا جنرل سیکرٹری تھا اس کا نام تھا موہن سنگھ جوکریٹری تھا سرندر یہ بتایا تھا کہ یہ ہندو مسلمان کی یا مذہب کی جنگ نہیں ہے یہ ایک نوبادیاتی سامراجی طاقت کے خلاف جہاں کے محنت کشوں کی جنگ اور اس لڑائی میں اس بغاوت میں جو پورے ہندوستان میں, میں, میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈیفیٹ کیا گیا کامسٹ پارٹی کی غلط پوزیشنوں کی وجہ سے جو اس نے دوسری عالمی جنگ میں برطانوی سامراج کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اس کی لوگوں میں حمایت نفرت میں بدل گئی تھی اور اس طرح انہوں نے اس تحریک کو گرا کر اور پھر فوری طور پہ انہوں نے پارٹیشن کی طرف گئے اب دوسری جو پاکستان کی فارمیشن کی بنیاد ہے پاکستان محمد علی جنا نے نہیں بنایا تھا یہ بالکل ایک مفروضہ ہے جو یہاں کی جوٹی تاریخ میں جوٹی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تاریخ کے بعد سو چھیاس میں فروری میں جو کلار تھا جو برٹش کمانڈر ان چیف تھا اس نے کہا تھا کہ انڈیا شپ ان می ہیون کہ وہ ایک, ایک جلتا ہوا ایک بحری جہاز ہے سمندر کے بیچ میں جس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے جو نیچے طے ہے اس بیری جہاز کا وہ بارود سے بھرا ہوا پھٹ جائے گا کچھ کرو فوراً کچھ کرو اور وہ جس بارود کے پھٹنے کی بات کر رہا تھا وہ انقلاب کی بغاوت جو محسوس بھی کر رہے تھے اور اس کا سامنا کر رہے تھے اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی کس طرح نیگوشیشن کی کس طرح اس کو ختم کر کے کیا جائے اور جب کیبنیٹ مشن پلان پیش کیا گیا بارہ مئی انیس سو چھیالیس کو پہلے محمد علی جنہ سے ڈسکیشن ہوئی کرپس کی اور گلائٹسٹون کی اور انہوں نے اس کو کہا کہ جنہ اگر یہاں پر ہم پارٹیشن کرتے ہیں کیونکہ چرچل کی پوزیشن تھی کہ فوری طور پر پارٹیشن کر دی جائے مذہبی خون خرابہ کیا جائے اور اس مذہبی خون خرابے میں جو اتنا خون بہتا ہے اس کو بیٹ آنے دو لیکن برسغیر کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر کے رہتے ہیں لیکن, لیکن جو, جو کلیمنٹ ایٹلے ایٹ ایٹ تھا وہ ایٹ ایٹ ایٹ جو لیبر پارٹی بریٹن میں الیکشن جیتی تھی وہ چرچل کو شکست فاش ہوئی تھی اور اگر آپ غور کریں کہ دوسری عالمی جنگ میں تمام سبراجی طاقتوں کا اور برطانیہ کے وار پرائم مینسٹر تھا وہ ہیرو تھا دوسری عالمی جنگ کے وکٹری کا فتح تھا اور اس کو جنگ کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں شکست فاش دی لیبر پارٹی نے ہندوستان میں خود ایک بغاوت کے ایک بائیں بازو, بازو کی بازو تحریک جو ہے تو ایٹلے اور برٹن برٹن جو گلیڈسٹون وغیرہ لیبر پارٹی کے لیڈر تھے وہ کافی لیفٹ ونگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کون کرا ہو اس لیے انہوں نے ان کو روکنے کے لیے تقسیم کو ہوئی خاص کر کے بنگال اور پنجاب کی تو یہاں تو لاکھوں لوگ مارے جائیں اور اتنا بڑا خون ریزی جدید تاریخ میں نہیں ہوئی تو جنا نے پلان ایکسپٹ کر لیا اور پلان کیا تھا وہ پلان یہ تھا کہ پارٹیشن نہیں ہوگی ایک کنفیڈریشن بنے گی جنوب ایشیا جس میں تین پارٹ اے بی اور سی جو سی ہوگا وہ بنگال آسام تریپورہ اروناچل پردیش اور ملائلم ان سوبوں پر واپسی ہوگا اور اور جو بی ہوگا وہ سینٹرل انڈیا جس میں مدھیہ پردیش ہے حیدرآباد دکن آندھرا اور مہاراشٹر اسی طرح سی جس میں پنجاب جنہوں نے ایکسپٹ کیا پھر جو سنٹرل ورکنگ کمیٹی تھی مسلم لیگ کی اس نے ایکسپٹ کیا اس پلان پلان لیکن خوفناک قسم کی خاتون تھی اس نے ایڈوینا کے ذریعے نہرو کو مشتعل کرایا کہ وہ اس پلان کو गांधी نے اس پلان کو, کو مسترد, مسترد کیا, کیا, کیا اس لیے, اس لیے کی کہ وہ سمجھتے, سمجھتے تھے کہ اگر برے سغیر تقسیم, تقسیم نہ, نہ ہوا تو پھر ہماری حکمیت نہیں جل سکتا یہ نظام کے جو سیاستدان ہیں ان کی حکومت اس انقلابی طوفان کے تپیڑوں کا سامنا نہیں کر سکے گی جو وہاں سے اٹھنے والا اور اس پس منظر میں نیرو نے پچیس جولائی کو انتہائی کی بمبے میں جس میں اس نے جنا کی بےزتیسلی جنا اور مسلم لیگ مشتعل ہو گئے اور ٹوٹ گیا اور پارٹیشن ستائیس لاکھ لوگ مارے گئے اور ایک اور حقیقت ہمارے سامنے پارٹیشن کے بعد یہ پاکستان تو وہ ملک, ملک نہیں رہا جو اس سے, پہلے, سے تھا پہلے تھا, تھا جو یہاں کا کلچر تھا ثقافت تھی انسان تھے جو رشتے تھے جو تہذیبیں تھیں وہ بکھر گئے مذہبیت حاوی ہو گئی۔ لیکن ہندوستان بھی ہندوستان نہیں ہے۔ اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو نرندرا مودی اور بی جے کبھی ہندوستان میں حاکمیت نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ کبھی اقتدار حاصل نہیں کرتے۔ اور اس لیے ہمیں اس تاریخ کو دیکھنا پڑے گا جو تاریخ کا زخم لگا اور وہ جنم, جنم کا زخم, کا زخم جو, جو ہے اس کا لہو آج بھی رسل ہے وہ زخم ابھی بھرا نہیں ہے بلکہ اور گہرا ہو گیا ہے اس معاشرے میں جو غربت ہے جو اس حکمران طبقات نے زلط دی ہے جو محرومی دی ہے اس نے وہ ہر روز وہ زخم کو کریت ہے اور پھر پارٹیشن کا زخم ہمیں ہون رسطہ ہوا نظر آتا ہے جو ایم کی ایم کی شکل میں کراچی میں ہے کہ نہیں ابزورب کر سکے پاکستانیت کے نام پر اس آبادی کو جو مدیہ پ اب کسی اپ بھی, بھی, بھی آپ آب آبادی آب کو اپروٹ کریں گے اپنی جڑوں, جڑوں سے اس کو کھاڑیں گے اور ایک دوسری, دوسری جگہ بھیجیں گے ایک ایسے نظریہ کے لیے جس کی کوئی سچائی کوئی بنیاد نہ ہو تو پھر جس پہ کبھی قومیں بنی نہ ہوں مذہب کے نام پر اس سے پہلے نہ کوئی قوم بنی تھی نہ اس کے بعد ایک بنی ہے اسرائیل اور کوئی قوم نہیں جس نے مذہب کے نام پر ریلیجس ٹیٹ بنی اور اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تاریخ, تاریخ کا تاریخ یہ, یہ ستم ہے کہ آج تک آج ہم نے تو نہیں جس کی چلے تھے یار جائے گی کہیں نہ کہیں یہ وہ شب گزیدہ شہر جس کا ابھی تک اندھیرا ختم نہیں ہو رہا اجالا نہیں آ رہا اور اجالا اس وقت نہیں آ سکتا جب تک لوگ محکوم ہیں غربت اور جلد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور اس پس مندر میں ہم یہاں کی ساری پالیٹکس سوسائٹی اور اسٹیٹ کے کریکٹر کو پہلے ہسٹوریکلی اس بنیاد سے جوڑتے ہیں جس سے اس نے جنم لیا اور جب بنیاد ایک سازش کے تحت ایک انگریزی اور بنیاد پر قائم تو پھر اس پر جو کھڑی ہوئی ریاست ہے وہ مصنوعی اور زیادہ ویشی اور زیادہ درندہ